نہج البلاغا خطبہ نمبر ایک سو اکتیس امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں دنیا و آخرت اپنی باغ ڈور اللہ کو سونپے ہوئے اس کے زیر فرمان ہے اور آسمان و زمین نے اپنی کنجیاں اس کے آگے ڈال دی ہیں اور ترو تازہ شاداب درخت اس کے آگے سربسجود ہیں اور اپنی شاخوں سے چمکتی ہوئی آگ کے شولے بھڑکاتے ہیں اور اس کے حکم سے پھل پھول کر پکے ہوئے میووں کی ڈالیاں پیش کرتے ہیں اسی خطبے کا ایک جزو یہ ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی کتاب تمہارے سامنے اس طرح کھل کر بولنے والی ہے کہ اس کی زبان کہیں لڑکھڑاتی نہیں اور ایسا گھر ہے کہ جس کے کھمبے نگو نہیں ہوتے اور ایسی عزت ہے کہ اس کے معاون شکست نہیں کھاتے اسی خطبے کے ذیل میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب رسولوں کی بےست کا سلسلہ رکا پڑا تھا اور لوگوں میں جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب رسولوں سے آخر میں بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہی کا سلسلہ ختم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کیا جو اس سے پیٹ پھیرائے ہوئے تھے اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹہرا رہے تھے اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے امیر المنی اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں دل کے اندھے کا منتاہ نظر یہی دنیا ہوتی ہے کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور نظر رکھنے والے کی نگاہیں اس سے پار چلی جاتی ہیں اور وہ اس امر کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے نگاہ رکھنے والا اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور اندھا اسی پر نظریں جمائے رہتا ہے با بصیرت اس سے آخرت کے لیے زاد حاصل کرتا ہے اور بے بصیرت اسی کے سرو سامان میں لگا رہتا ہے اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں تمہیں جاننا چاہیے کہ ہر شے سے آدمی کبھی کبھی سیر ہو جاتا ہے اور اگتا جاتا ہے سوائے زندگی کے وہ مرنے میں راحت محسوس نہیں کرتا اور یہ اس کی حکمت کی طرح ہے کہ جو قلب مردہ کے لئے حیات اندھی آنکھوں کے لئے بینائی بہرے کانوں کے لئے شنوائی اور تشنہ کام کے لئے سرابی ہے اور اسی میں پورا پورا سامان کفایت و سر سامان حفاظت ہے یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں سجھائی دیتا ہے اور تمہاری زبانوں میں گویائی آتی ہے اور حق کی آواز سنتے ہو اس کے کچھ حصے کچھ حصوں کی وضاحت کرتے ہیں اور بعض باز, باز کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں یہ ذات الہی کے متعلق الگ الگ نظریے نہیں پیش کرتا اور نہ اپنے ساتھی کو اس کی راہ سے ہٹا کر کسی اور راہ پر لگا دیتا ہے مگر تم نے دلی قدورتوں اور گھوڑے پر اگے ہوئے سبزے کی خواہش پر کر لیا امیدوں کی چاہت پر تو تم میں سلاح و صفائی ہے اور مال کمانے پر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہو تمہیں شیطان خبیص نے بھٹکا دیا ہے اور فریبیوں نے تمہیں بہکا رکھا ہے میرے اور تمہارے نفسوں کے مقابل اللہ ہی مددگار ہے